سور مریم نام اس سورت کا نام آیت وزقر فل کتابی مریمہ سے ماخوز ہے مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے زمانۂ نزول اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے اس وقت حضرت جعفر نے یہی صورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی تاریخی پس منظر جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی اس کے حالات کی طرف ہم کسی حد تک سورہ کہف کے دیباچے میں اشارہ کر چکے ہیں لیکن وہ مختصر اشارہ اس صورت کو اور اس دور کی دوسری صورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے ہم ذرا اس وقت کے حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں قریش کے سردار جب تزحیق استحضا اجتماع تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو کو تنگ کرنا اور طرح طرح سے ستا کر قید کر کے بھوک پیاس کی تکلیفیں دے کر حتہ کے سخت جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے بری طرح پیسے گئے مثلاً بلال عامر بن فہیرہ ام عبیس زنی امار بن یاسر اور ان کے والدین وغیرہ ان لوگوں کو مار مار کر ادمہ کر دیا جاتا بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا جو لوگ پیشاور تھے ان سے کام لے لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا چنانچے صحیح میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارت کی یہ روایت موجود ہے میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا مجھ سے آس بن وائل نے کام لیا پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد کا انکار نہ کر دے اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی اور جو معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے ان کو ہر طریقے سے زلیل و رسوا کیا جاتا اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گسی جاتی تھیں ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی سینا سے ہزرے موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو صحیح بخاری یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو عام الفیل پانچ نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر ہبشا چلے جاؤ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفا کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو اس ارشاد کی بنا پر پہلے گیارہ مردوں اور چار خواتین نے حبشہ کی راہ لی قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بر وقت حبشہ کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی یہاں تک کہ تراسی مرد گیارہ عورتیں اور سات غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ساتھ صرف چالیس آدمی رہ گئے اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن ابو جہل کے بھائی سلامہ بن ہیشام اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حزیفا اور عیاش بن ابی ربیا اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلامہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، اتبا کے بیٹے اور ہند جگر خار کے سگے بھائی ابو حزیفہ سوہیل بن آمر کی بیٹی سہلا اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے اسی لیے کوئی گھر نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخر کار وہ مسلمان ہو کر رہے چنانچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی اسلام دشمنی پر پہلی چوٹ اسی واقعے سے لگی ان کی ایک قریبی رشتے دار لی بنتے ہسما بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے کچھ دیر کے بعد کہنے لگے عبداللہ اللہ کی ماں جا رہی ہو میں نے کہا ہاں خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا خدا کی زمین کھلی پڑی ہے اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں خدا ہمیں چین دے یہ سن کر رکت کے ایسے آثار تاری ہوئے جو میں نے کبھی ان پر نہ دیکھے تھے اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ خدا تمہارے ساتھ ہو ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ اللہ بن ابی ربیع ابو جہل کے ماجائے بھائی اور امر بن آس کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا جائے اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکہ واپس بھیج دے ام المومن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہان نے جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعقب میں حبشہ پہنچے پہلے انہوں نے نجاشی کے آیا سلطنت میں خوب ہدیے تقسیم کر کے سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر بل اتفاق زور دیں گے پھر نجاشی سے ملے اور اس کو بے قیمت نظرانہ دینے کے بعد کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادان لانڈے بھاگ کر آپ کے ہاں آ گئے ہیں اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ان سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں جو کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے چنانچہ نجاشی نے اسحاب رسول اللہ کو اپنے دربار میں بلا بھیجا نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے آخر سب نے بل اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہم تو وہی بے کم و کاس پیش کریں گے خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہ ہوئے نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں سے کسی کو اختیار کیا آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا اس پر مہاجرین کی طرف سے حضرت جافر بن ابی طالب نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ممالک کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہوں نے تلاوت ختم فرمائی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سر سے نکلے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا دوسرے روز امر بن آس نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا مہاجرین کو پہلے سے امر کی چال کا علم ہو چکا تھا انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسا علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے مگر پھر بھی اسحاب رسول اللہ نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول نے سکھائی چنانچے جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے امر بن آس کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دوہرایا تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تعمل کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہیں جسے اللہ نے کاری مریم پر القا کیا نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے عیسا اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو موضوع اور مضمون اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر جب ہم اس صورت کو دیکھتے ہیں تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان ایک مظلوم پناہ گزین گروہ کی حیثیت سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالی نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداہنت کرنے کی تعلیم نہ دی بلکہ چلتے وقت زادے راہ کے طور پر یہ صورت ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسا علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں پہلے دو رکوعوں میں حضرت یاحیہ علیہ السلام اور حضرت عیسا علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد پھر تیسرے رکو میں حالات زمانہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کیونکہ ایسے ہی حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اس سے ایک طرف کفارے مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سر بلند ہو گئے ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے اس کے بعد چوتھے رکو میں دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم لائے ہیں مگر انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہی ہیں اور آج مختلف امتوں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہیں آخری دو رکو میں کفارے مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے اور کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو مجدہ سنایا گیا ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گے بل قو نظین بسم اللہ کیا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے کاف ہا یاد لکھ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بنتے زکری پر کی تھی نب ند خفیہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے چپکے پکارا قال رب سو شیب ربی شکی اس نے عرض کیا اے پروردگار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 مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آلے یعقوب کی میراث بھی پائے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَا لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِنْيَا جواب دیا گیا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیٰ ہوگا ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا نل کی بنیائی تھی عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جب میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا یعنی تیرے بوڑھے ہونے اور تیری بیوی کے بانج ہونے کے باوجود تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا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 پرور میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تُو پہم تین دن لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے فخرج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 کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا حکم یعنی قوت فیصلہ قوت اجتحاد تفقہ فی فدین معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا اور اپنے والدین کا حق شناس تھا وہ جب نہ تھا اور نہ نافرمان وَسَلَامٌ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے و اذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلھا مكانا شرقيا اور اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی یعنی بیت المقدس کے مشرقی حصے میں الحا اوہنا الحا پتمست بشرا سوئ اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی یعنی اعتف میں بیٹھ گئی تھی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 وَلَكَذٰلِكَ قال, قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَنِيبُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا یعنی بغیر اس کے کہ کوئی مرد تجھے ہاتھ لگائے تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں یعنی ہم اس بچے کو ایک زندہ موجا بنا دینا چاہتے ہیں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 وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا اس کلام کے موقع اور محل پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات زچکی کی تکلیف کے بنا پر نہیں کہی تھی بلکہ اس بنا پر کہی تھی کہ باپ کے بغیر جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے لے کر کہاں جائیں اسی وجہ سے وہ زمانہ حمل میں اکیلی ایک دور دراز مقام پر چلی گئی تھی حالانکہ ان کی والدہ اور خاندان کے لوگ وطن میں موجود تھے اللہ تخال کی تحف کی سریت فرشتے نے پائتنی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے وہ سال کے روپنی اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر تر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی بکولی و شروع پلی آئی ن مِنَ ن مینل بشری اہدم پکولی نو رو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 اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا پھر وہ اس بچے کو لیے اپنی قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تُو نے بڑا پاپ کر ڈالا یا اختہا ما كان أبوك سوء وما كانت اے حارون کی بہن یعنی خاندان ہارون کی بیٹی یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی قبیلے کے فرد کو اس قبیلے کا بھائی کہا جاتا ہے قوم کے لوگوں کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے سب سے اونچے مذہبی گھرانے کی لڑکی تُو نے یہ کیا کر ڈالا نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی فأشارت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 اس سے پہلے آیت اکیس میں گزرا ہے نوزائدہ بچے نے گہوارے میں پڑے ہوئے بولنا شروع کر دیا جس سے سب پر آشکارہ ہو گیا کہ وہ کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک موجزہ ہے جو اللہ نے دکھایا ہے سورہ آل عمران آیت چھیالس اور سورہ مائدہ آیت ایک سو دس میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسا علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی تھی اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اینما كنت بالصلاة ما دمت اور با برکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا والدین کا حق ادا کرنے والا نہیں بلکہ صرف والدہ کا حق ادا کرنے والا فرمایا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا باپ کوئی نہ تھا اور اسی کی ایک سریح دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن میں ہر جگہ ان کو عیسا ابن مریم کہا گیا ہے اور مجھ کو جببار اور شقی نہیں بنایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں یہ نشانی دکھا کر اللہ تعالی نے اس وقت بنی اسرائیل پر حجت تمام کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ جب جوان ہو کر حضرت عیسی علیہ السلام نے نبوت کا کام شروع کیا اور اس قوم نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان کی جان کے درپئے ہو گئی اور ان کی والدہ محترمہ پر زنا کا الزام لگانے سے بھی نہ چوکی تو اللہ تعالی نے اس کو ایسی سزا دی جو کسی قوم کو نہیں دی گئی ذلك عیسی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 فَإنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن <فَيَكُون> اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک وہ پاک ذات ہے جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے یہ عیسائیوں پر اتمام حجت ہے محض موجے سے کسی کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاذ اللہ اسے خدا کا بیٹا قرار دیا جائے تم مستقی اور عیسا نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی بس تم اسی کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے یوم عظیم مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے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 اذ قال لابي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ان هيذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہے یا ابتی انی قد جا انی من العلم ما لم یاتک فتتبعنی فتتبعنی اهدیک صراطا سویہ ابا جان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 شیتان تو رحمان کا نافرمان ہے پانی والی ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رہمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں جن ملیا باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا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 پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا لهم من لهم اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی تبی موس مخلاس نبی اور ذکر کرو اس کتاب میں موسا کا وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا رسول کے معنی ہے فرستادہ بھیجا ہوا نبی کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے بعض کے نزدیک نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں اور بعض کے نزدیک نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام پس کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے یا اللہ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے مثلاً سورہ حج آیت باون میں فرمایا گیا ہے ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ اصطلاحات ہیں جن کے درمیان کوئی مانوی فرق ضرور ہے اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا با الفاظ دیگر انبیاء علیہ السلام میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت نسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ بتائی اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی پوری ہم نے اس کو تور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا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 نب اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا نی می دیتی ادم ومی منہ مل یو نوی دمی منہ من, من, من وجت بین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 پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں اِلَّا تاب و آمن و عمل صالحا فأولائک یدخلون الجنة ولا يغلمون شئیئا البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی جنت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 وہاں وہ کوئی بے بات نہ سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا تِلْكَ جن جنت اللہتی نورث من عبادنا من كان تقیا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وما كان ربك اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے یہاں متکلم ملائکہ ہیں اگرچہ کلام اللہ تعالی کا ہے یعنی ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے بلکہ اللہ جب بھیجتا ہے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 انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا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 الا نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وا ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مَقضِيًا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْسَنَ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 کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے کس کی محفلیں زیادہ تھاٹ سے جمتی ہیں اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم مسلمان اس سے محروم ہو تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پر ہوتے اور یوں مزے اڑاتے اور تم حق پر ہوتے اور اس طرح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 كان في له الرحمن مدا حتى اذا اد ما يوعدون ملا العذاب مس فسیال فسيعلمون فسيعلمون من هو اشوک نو واضعف فجم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 الغيب أم اتخذ عند عهدًا؟ کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے یا اس نے رہمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے كلا سنكتب ما يقول ونمد له من مدًا ہرگز نہیں جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے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 واتخذوا من دون اللہ ليكونوا لهم عزاً ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے عليهم ضداً کوئی پشتبان نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے الم تر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں فلا تعجل عليهم انما نعد لهم اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو ہم ان کے دن گن رہے ہیں یوم وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رہمان کے حضور پیش کریں گے مجرمین الا جہن اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے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 قدر جی تم شعی اند سخت بےحدا بات ہے جو تم لوگ گھر لائے ہوتا شکل اور موت خر جیب لو حد قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اندعو لرحمن ولدا اس بات پر کے لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا وما ینبغی لرحمن ان یتخذ ولدا رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اندعو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 آتی يوم فردا سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے سالمن یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا یعنی آج مکے کی گلیوں میں وہ زلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں مگر یہ حالت دیر پا نہیں ہے قریب ہے وہ وقت جب کہ اپنے آمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ محبوب خلائق ہو کر رہیں گے دل ان کی طرف کھینچیں گے دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائے گی فسق و فجور رؤنت اور کبر جھوٹ اور ریاکاری کے بل پر جو سیادت اور قیادت چلتی ہو وہ گردنوں کو چاہے جھکا لے دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی اس کے برعکس جو لوگ صداقت دیانت اخلاص اور حسن اخلاق کے ساتھ راہ راست کی طرف دعوت دیں ان سے اول اول چاہے دنیا کتنی ہی اپرائے آخر کار وہ دلوں کو موہ لیتے ہیں اور بد دیانت لوگوں کا جھوٹ زیادہ دیر تک ان کا راستہ روکے نہیں رہ سکتا ताएन...